ہاں کیوں نہ ہو جس نے اپنا من جھکایا اللہ کے لیے اور وہ ان کو کار ہے تو اس کا نم اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم